الحمد نحمده ونعوذ باللہ من, شروری ومن اعمالنا من اللہ ومن ان لا, لا عليه وسلم اما بعد فقال اللہ تبارک و تعالیٰ اخیر قرآن المجید والقرآن اعوذ باللہ السمیل علیم من السیطان الرجیم من حمده و نفده و نفده ذالبل کتاب لارمطین رزقناهم دینی وقال کی مقام آفر ولا اللہ کو الله سبحانه تعالیٰ نے نماز کو اپنے ذکر کا ذریعہ قرار دیا ہے اور سمایا ہے آپ ہی مصلاح کا لی ذکری میرا ذکر کرنے کے لیے نماز قائم کی ہے اور ایل ایمان کی اللہ خانہ تعالیٰ نے یہ صفت بیان کی ہے قطا جا پا جنوب اور اباہا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 اسی طرح اللہ کو خانہ ہوا تعلیٰ فرماتے ہیں وَلا دینا کیون یہ اپنی نمازوں کے اندر خشو کرتے ہیں نمازیں پڑھتے ہیں تو ان پر اللہ تعالیٰ کا डर اور خوف طاری ہوتا ہے اور پھر جب یہ لوگ اس انداز میں نماز ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی کا ڈر اور خوف ان پر قاری ہو خوشو خصو کے ساتھ نماز ادا کرتے ہیں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 اسی طرح اللہ تعالی کی نافرمانی والے کام میوزک سننا گانے سننا فوج لٹریچر پڑھنا ٹیلی ویژن دیکھنا ڈرامے دیکھنا غیر محرموں کے چہروں کا طواف کرنا یہ کام ان سے بہت دور چلے جاتے ہیں کہ ان کی نماز انہیں ان کاموں سے منع کر دی ہے ان سب سلاح کا تنہا نماز انہیں بے آیا سے اور برائیوں سے منع کیے رکھتی ہے انہیں بے آیا اور برائی کے قریب جانے نہیں دیتی ہے یہ نماز پڑھنے والے کی نماز اس کو فائدہ دیتی ہے لیکن ہمارے ہاں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 کے فرشتوں پر ایمان, لائے، و رسولوں پر ایمان لائے کتابوں پر ایمان لائے، اچھی بری تقدیر پر ایمان لائے یوم آخرت پر تیرا ایمان ہو یہ ایمان ہے پوچھا احسان کسے کہا جاتا ہے احسان کس چیز کا نام ہے فرمایا آنا کا ہوں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں اتنا خوجا کہ عبادت کرتے ہوئے تجھے یہ احساس ہونے لگے کہ میں اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہا ہوں یہ احساس تیرے دل کے اندر پیدا ہو کہنا کا تراہو گویا کہ تو اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ کو دیکھ رہا ہے صحیح لفظ تراہو کن تراہی اراخا کیوں اگر تیری نگاہیں اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھ رہی اللہ تو تجھے دیکھ رہا ہے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 وہ بڑے احتیاط کے ساتھ بڑی دلندگی کے ساتھ بڑے خصو کے ساتھ سماج ادا کرتا ہے پھر اس کا دماغ اس کا ذہن اس کی زبان سے نکلنے والے ایک ایک لفظ پہ مرکوز ہوتا ہے وہ سوچتا ہے میں زبان سے کیا ادا کر رہا ہوں زبان سے کیا کہہ رہا ہوں اللہ تعالیٰ سے کیا مانگ رہا ہوں اللہ تعالیٰ کی حمد کو سنا کرتے ہوئے میری کیا کیفیت ہونی چاہیے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 کی جائے پھر نماز ادا کرنے کے بعد اس پر کچھ خاص قسم کی کیفیت لیتی ہے کہ وہ فضول بات بھی اپنی زبان سے نہیں نکالتا کہ میں اللہ رب العالمین سے ملاقات کر کے آیا اب کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک مومن آدمی جب نماز پڑھتا ہے کام نہ رکھتا ہوں اس کی کیفیت اور حالت یہ ہوتی ہے گوئن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 دعائیںور ختم بس اس کی زبان پہ جب سے اللہ اکبر آتا ہے فوراً دیر کر کے رکوع کے لیے جناب شروع کر دیتا ہے تشہور میں بیٹھا ہے کوئی پتا نہیں میں نے اچھا کب شروع کیا ہے تشہد کم کہا ہے سلام کم کہا ہے دروپ کا آغاز کم کیا ہے دعا تک کم پہنچا ہوں بس زبان پہ السلام علیکم رحمۃ اللہ کے کلمات آتے ہیں دائیں بائیں جانب سلام پھیر کے اور اپنی نماز کا اختتام کر لیتا ہے ایسی نمازیں یقیناً انسان کو کوئی فائدہ دینے والی نہیں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 یہ سوچ کر کہ میں زبان سے کیا لفظ نکال رہا ہوں ماہنے پہ غور اور اللہ تبارک کے سامنے اس ماہنے کے مطابق اپنی کیفیت اور حالت بنانا اس کو ذرا ایک طرف دینے لیں صرف اتنا سا کام کر لیں کہ وہ اپنی زبان سے جو کرمات نکال لے اس کو لفظ کا تو اس کو کم بتاؤنا چاہیے. ہی چیز توجہ کے ساتھ اگر وہ نماز کرے اور اللہ تعالی کے ہاں قابل قبول نہیں ہوتی رافع رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں نماز پڑھتے ہیں نماز پڑھ کے آتے ہیں سلام کہتے ہیں آپ اس کو سلام کا جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں سلی کا سلی جا جا کے نماز پر تورے نماز نہیں پڑی وہ پھر جاتا ہے نماز پڑھتا ہے پہلے سے اچھے بہتر طریقے کے ساتھ پڑھتا ہے پھر آ کے سلام کہتا ہے آپ اس کو سلام کا جواب دیتے ہیں فرماتے ہیں تسلی پہ لم تو سلی جا جا کے نماز پر تنہیں نماز نہیں پڑی ہے وہ پھر آتا ہے اور دو رکھتے اچھی طرح سے پڑھ کے نماز بہتر طریقے کے ساتھ پڑھ کے آپ کی خدمت میں سلام پیش کرتا ہے آپ اس کو سلام کا جواب دیتے ہوئے ارسات پڑھواتے ہیں جی فصل لی کلم جا جا کے نماز پڑھ تو نے نماز نہیں پڑھی ہے تین مرتبہ نماز پڑھ کے آتا ہے تیسری بار آنے کے بعد کہتا ہے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں سے زیادہ بہتر طریقے سے نماز نہیں پڑھ سکتا آپ نے اس کو نماز پڑھنے کا طریقہ سمجھایا طریقہ کار بتایا کہ تم نے نماز کیسے پڑھنی ہے جب کھڑا ہو اطمینان کے ساتھ سکون کے ساتھ کھڑا ہو اللہ تعالیٰ کی حمد و شناح بیان کر عالب مجید کی جو تلاوت تجھے میسر آتی ہے تلاوت کر اطمینان کے ساتھ رکوع کر اللہ تعالیٰ کی تعلیم رکوع میں بیان کر اطمینان کے ساتھ رکوع سے اٹھ رکوع کے بعد اللہ تعالیٰ کی حمد و شناح بیان کر اطمینان سیدا کر اور اسی طرح ساری نماز اطمینان اور سکون کے ساتھ آزاد یعنی اس کی نماز میں جو ایک بنیادی خامی اور بنیادی غلطی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکالی وہ کیا تھی کہ نماز میں اطمینان نہیں ہے سکون نہیں تو انسان اگر اپنے یہ نہ ہو کہ ابھی وہ نواب کے الفاظ ادا کر رہا ہے مثال کے طور پہ سورت ال کی تلاوت شروع کی ہے اور سورت ال کی تلاوت کرتے ہوئے ان شام کاخری کڑے ماسک کہہ رہا ہے اور رفڑی دین کرنا شروع کر دیا ہے رکو میں جانے کے لیے یہ کام نہ ہو بلکہ ہاتھ باندھے رکھے کے الفاظ قرآن کے الفاظ جو اس کے زبان میں ہیں سارے مکمل طور پہ ادا کرے زبان چلنا اس کی بند ہو اس کے بعد ہاتھوں کو کھولے اور پھر رفیہ بیان کر کے رکوع کے لیے جھکے اور پھر کئی رکوع میں جھکتے ہوئے بھی ایسے ہی کرتے ہیں کہ اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں جھکنا شروع کر دیا ابھی کمر سیری رہی ہوئی رکوع کے اندر پہلے ہی زبانہ ربیع ریم کہنا شروع کر دیتے ہیں ایک مرتبہ بار رقو میں جھکتے جھکتے سبحاح ربی العظیم کہہ دیتے ایک بار رقو میں کمر کو سیدھا کر کے اور ایک بار اٹھتے اٹھتے سبحا ربی العظیم کہہ دیا اور صاحب اللہ علیہ حمیدہ یہ طریقہ کار نہ ارکان کی تحدید کا معنی ہے کہ ہر رکن کو اس کا پورا پورا حق دیا جائے قیام کے دوران جو اذکار کرنے والے ہیں وہ قیام کی عالم نہیں کیے جائیں رکوع کی حالت میں رکوع کے اذکار ہو سجدے کی حالت میں سجدے کے اذکار ہو قومے کی حالت میں قومے کے اذکار ہو کئی لوگوں کو دیکھا گیا ہے وہ بنا لگ ہنگ کے بعد ہنگن کثیرن سیبن مبارک نصیح کہہ رہے ہوتے ہیں ان کے ہاتھ زمین پر لگ جاتے ہیں سجدے میں جھکنے کے لیے اور ان کی زبان سے نکلتا ہے مبارک نفیز اور ساتھ ہی ہاتھ زمین پہ ٹیک کے مبارک ری کہہ کے تھوڑا سا فاصلہ رہ گیا جلدی سے اللہ اکبر کہہ کے اور میں پہنچ گئے یہ ارکان نہیں ہے ایسی نماز پڑھنے والے کو نبیر اصلاح و سلام نے کہا تھا رضی فصلی فائنا کا لمس جا جا کے نماز پڑھ تو نماز نہیں پڑھی کوئی لگی لپٹی نہیں ہے دو ٹوک بات ہے ایسی تیز نماز ادا کرنے والا ارکان کو تعدیل کے ساتھ ادا نہ کرنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی نماز کو نماز نہیں مان رہے تو ہم کون ہوتے ہیں اس کی نماز کو نماز قرار دینے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں اے قلم کو سے لیجا جا جا کے نماز پڑھ تو نماز نہیں پڑھی اطمینان ہو سکون ہو اور کار میں تعدیر ہو ہر رکن کو اس کا پورا پورا حق دیا جائے زبان سے نکلنے والے اگر کوئی بندہ اس انداز میں نماز ادا کرے دو رفتے پانچ منٹ سے پہلے پڑھنا اس کے لیے مشکل ہو جائے گا لیکن اگر جاری نماز ہو امام صاحب نے کراٹ بھی کرنی ہو نماز کے اندر تو پھر وہ زیادہ ٹائم لگ جائے گا آج کا لوگ پریشان ہو جاتے ہیں اتنا ٹائم لگا دیا اتنا وقت لگا دیا نماز میں کیوں نماز بے حضور ہے بے سرور ہے کوئی لطف و مرا ہی نہیں نماز میں نماز میں پیچھے کی پریشانی لگی ہوئی ہے اس لیے پریشان ہو جاتا ہے انسان کہ یہ کیا اتنی دیر ہو گئی نماز میں کھڑا کھڑا کھات گیا وہ بڑے نوجوان کریئر جوان نماز تھوڑی جلمبی ہو جائے کہتے ہیں مولوی صاحب نے تھکا دیا ہے اور اب آزار میں شرابیاں ہوتی ہیں تو شرابیوں میں دیکھ لیں دو چار دن بڑی رونق ہوتی ہے مسجد میں اس کے بعد مسجد ویران رنگ جی کون اتنا لمبا لمبا قیام کرے اور یہ بھی نوجوان کوڑا کرکٹ کے میدان میں وہ سارا سارا دن کھڑے رہتے نہیں سکتے کیوں ادھر رضا رغبت ہے شوق ہے دل کا میلان ہے ادھر دل کا میلان نہیں ہے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 محسوس ہوتا ہے اس لیے وہ کسی عاشق نے کہا تھا نا کہ قرب وشال کے لمحات برس آ آبر وہ چند سیکنڈوں میں گزر جاتے ہیں اور بردوں سے راکھ کے چند منٹ وہ کئی سال نظر آتے ہیں وہاں دل لگتا ہے، یہاں دل نہیں لگتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی کیفیت اور حالت کیا تھی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز میں علیہ ستینا علیہ آیا وہ کم از کم ساٹھ ایسے تلاوت کرتے تھے زیادہ سے زیادہ سو ایسے عام طور پہ بساؤ سو سے زیادہ تلاوت کر لیتے بس اوقات تلاوت کر لیتے آج جمعہ ہے جمع والے دن فجر کی نماز میں عام طور پر مساجد میں یہ روٹین ہے کہ وہ پہلی رکڑ میں سورہ سجدہ دوسری میں سورج شہر مکمل پڑی جاتی ہے بعض مساجد میں ایسا ہے وغیرہ اکثر مساجد میں وہ سورہ سجدہ پہلا صفا بھی چھوڑ دیا آخری بھی چھوڑ دیا درمیان سے تھوڑی سی آیات پڑھنی ایسے ہی صورت باہر کے ساتھ کرتے ہیں نبی رسرات و سلام کی یہ سنت ہے کہ جمعے والے دن پہلی رقم میں سورج سیدہ دوسری میں سورج باہر پڑھا کرتے ہیں یہ کل ملا کے ساتھ ایسے بنتی ہے یعنی لمبی لمبی آیات ہوتی تو ساتھ آیات پڑھتے چھوٹی چھوٹی آیات ہوتی زیادہ پڑھنے سے کرا سیٹی علا میاتی آیا ساٹھ سے سو آیات تلاوت کیا کرتے تھے اور آپ کی تلاوت کرنے کا اندازہ طریقہ کار وہ بھی کیا ہوتا ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تلاوت کرتے تو آپ ہر ہر آیت پہ وقف کیا کرتے تھے یہ کب سے ہر ہر آیت پہ وقف دو دو تین تین ایسے اکٹھی ملا کے بھی پڑا کرتے آج کل ہمارے ہاں تو یہ بیماری بڑی ہے نا کہ وہ کاری صاحب کان پہ ہاتھ رکھ لیتے ہیں اور جب تک انہیں یقین نہیں ہو جاتا کہ اس سے زیادہ اگر میں نے سانس کھینچا تو مر جاؤں گا چھوڑتے ہی نہیں یہ مشری کاریوں سے سیکھی ہوئی بجٹ لوگوں نے اپنائی ہوئی ہے اپنا لوگ ونندہ ماردہ بڑی داد دیتے ہیں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں یہ فضر ہے احداث پھر دین ہے دین کے اندر نو ایجاد چھڑا کام ہے اور بدت گمراہیوں جلالت اور جہنم میں لے جانے کا باعث اور ذریعہ ہوا کرتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے یہ کب سے تن آیا تن. ہر ہر آیت پہ وقف کب تک یہ یقرأ الحمدللہ رب العالمین ثم یاقف الحمدللہ رب العالمین پڑھتے وقف کرتے ثم یقول پھر کہتے الرحمن الرحیم ثم یاقف پھر وقف کرتے پھر مالک یوم الدین کہتے ثم یاقف پھر وقف کرتے یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن پڑھنے کا تحقیقا تحقیقا. آج کا لوگوں نے سمجھا ہوا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس حسنہ ہیں نماز پڑھنے میں روزہ رکھنے میں زکات کرنے میں حج کرنے میں زکات ادا کرنے میں اور نماز میں تعمیر کہنے میں رس علی ادین کرنے میں پاؤں سے پاؤں کندھے سے کندھا ملا لینے سینے پر ہاتھ باندھنے میں ہر کام میں اس حسنہ ہسنا ہے لیکن قرآن کی تلاوت میں انہیں اس حسنہ نہیں مانتے قرآن کی تلاوت میں اس حسنہ مانتے ہیں مصری کاریوں کو قاری عبد الشہد قاری عبد الشت فلاں جاتے ہیں اللہ تعالی نے فرمایا ہے اس وا آسان کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے اس حسنہ ہیں ہر کام میں اس حسنہ ہیں ہے قرآن کی تلاوت کرنے میں بھی اس حسنہ ہیں یہ نہیں فرمایا کہ اس وقت غیر القراء یا اس حسنہ ہیں لیکن قراع تو تلاوت کے بغیر اللہ نے قرآن نازل کیا ہے نبی نے سلا تو اسلام پر سرمایا بارت کے لیے قرآن ترسیلا قرآن کو ٹھہر ٹھہر کے پاس کہاں ٹھہرنا ہے نبی نے ٹھہر کے بتایا ہے کہ ہر آئٹ پہ ٹھہرنا ہے جہاں آئٹ آ جائے وہاں وقف کرنا ہے یہ ہے رہے قرآن ترسیلا کا معنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ قرآن سارا پناہ ہم نے اس کو آیات میں ٹکڑے کر کے چھوٹے چھوٹے جملے جس کو آئے کہتے ہیں آیات میں نازل کیا ہے کیوں پلیز سب تاکہ آپ پڑھیں لوگوں پر اس کی تلاوت کریں اللہ صرف ٹہر ٹہر کر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رب اللہ ہُو ہم نے اس کو پڑھایا ہے ٹھہر ٹہر کے جس طرح ہم نے تمہیں پڑھایا ہے ایسے رستے میں پورا نظر پیلا آپ بھی ٹہر ٹہر کے پڑھیں اور نبی نے ٹہر ٹھہر کے پڑھ کے سکھایا ہے تاکہ لوگ ٹہر ٹہر کے پڑھا سکے ہر ہر آئ پہ وقف کرنا یہ نبی کی سنت کا طریقہ کار ہے پھر سیدنا مالک رضی اللہ تعالیٰ کسی نے پوچھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے کراط کرتے تھے فرماتے ہیں آپ کی کراط الفاظ کو لمبا کھینچ کے ہوگی بسم اللہ الرحمن الرحیم سے نماز کی تلاوت کا آغاز کرتے یہ اللہ مدو الرحمان یم الرحیم اللہ کو بھی لمبا کھینچتے لفظ الرحمن کو بھی لمبا کھینچتے لفظ الرحیم کو بھی لمبا کھینچتے یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرأ کرنے کا انداز اور طریقہ کار اس طرح سے کاد کرتے کم از کم ساٹھ زیادہ سے زیادہ سو اہت عام طور پہ تلاوت فرمایا کرتے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 یا معنی کہ چھوٹی سورت کی تلاوت کرتے ہوئے بھی اتنا وقت لگا دیتے تھے کہ عام طور پہ لوگ لمبی سورت کی تلاوت کرتے ہوئے اتنا تیرنے لگاتے اس قدر اس میں نان کے ساتھ پھیر پھیر کے تسلی کے ساتھ تلاوت کرتے اسی طرح عشاء کی نماز کے بارے میں فرماتے ہیں کہ سارے مفصل مفسل اوساتے مفصل تلاوت کیا کرتے اور سات مفصل سورج بروج سے لے کر سورہ بید تک یہ اوقات مفسل ہیں اور مغرب کی نماز میں مفصل سورہ سارے سے سورج بید تک یہ چھوٹی چھوٹی صورتیں فجر کی نماز میں تی مفصل سورہ سورج حجورات سے لے کر اور سورہ بروج تک جو سورتیں ہیں عام طور پہ یہ صورت کے زہر نماز کے بارے میں فرماتے ہیں ہم نے اندازہ لگایا آپ کی زہر کی نماز پہلی دو رختوں میں قدرہ تنظیم سجدہ سورہ سجدہ کی تلاوت کے برابر قیام ہوتا تھا کی پہلی دو رختوں میں سورہ سجدہ کی تلاوت کے برابر یعنی ہر رقت میں تیس تیس آئے تھے انسان بآسانی گراوٹ کر سکتا ہے اتنی لمبی آپ کی زور کی فرماتے ہیں کہ اگر ہم میں سے کوئی آدمی چاہتا تقویر تحریمہ ہونے کے بعد نماز شروع ہونے کے بعد مسجد سے نکلتا جنت البقی جس کو کہتے ہیں بکیے آج کل وہاں پہ قبرستان ہے پہلے باغ تھا وہاں جا کر باغ میں بکی کے باغ میں کدائے حاجت کرتا کذائے حاجت کر کے وضو کرتا وضو کر کے واپس مسجد ندی میں پہنچ سری رقم اس کو مل جاتی تھی اس قدر اطمینان اور سکون کے ساتھ نماز ادا کیا کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور زہر کی آخری دورختیں زہر کی پہلی دورختوں کی نسبت آج ہی ہوتی جتنا پہلی دورختوں میں قیام ہے دو رختوں میں اور زور کی آخری دو رختوں اور اثر کی پہلی دو رختوں میں, یعنی میں تقریباً فاتحہ کے بعد پندرہ پندرہ آیات کی تلاوت کرتے سورہ کی آیات کے برابر اور پھر اثر کی آخری دو رقطیں اسے بھی نصف ہوتی اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ جو آخری رقطیں ہیں تیسری رقت چوتھی رقط ان میں بھی تلاوت کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ثابت ہے عام طور پر لوگ فاتحہ کے بعد رکو میں چلے جاتے ہیں بالخصوص خصوص آخری دو رقطوں میں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز اور طریقہ کار کیا ہے دو رختوں میں بھی کے بعد تلاوت فرماتے ہیں پھر رکو کرتے ہیں اسی طرح رکو سجود کی تسبی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً دس دس تسبی آخ کہا کرتے ہیں؟ سنن نبی داؤد کے اندر حدیث موجود ہے آپ رکو کے اندر سجدے کے اندر تقریباً دس دس تسبی تصویرات جب اللہ تعالی نے یہ سورت تعالی کی تو اس کے بعد سے آپ یہ دعا کرتے تھے سہانت اللہ ربنا المدی کا اللہ عمام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 دعا آپ پڑا بعد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 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ منافق لوگ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں وہ ارا تام ارسلا تاموشالہ نماز کے لیے انتہائی سستی کے ساتھ آتے ہیں انتہائی سستی کے ساتھ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں یورا لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھتے ہیں اللہ سلیلہ اور اپنی نمازوں میں اللہ کا بہت تھوڑا کرتے ہیں تلاوت مختصر کی کوشش کرتے ہیں کہ انعت اینا کے علاوہ کوئی اور صورت نہ پڑھنی پڑے یا زیادہ سے زیادہ چھانگ لگا لیں گے تو سورج اخلاق پڑھ لیں گے بس سورہ اخلاص ایک تو ہے کہ سورج اخلاص پڑے بندہ دل کے اخلاص کے ساتھ اللہ تعالی کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے جس کے ساتھ محبت تو اس کے کیا ہی کہنے ہیں لیکن نیت اگر ہو کہ میں نے سورج اخلاص پڑھنی ہے اس لیے کہ یہ مختصر سر بھی ہے है? سنتوں میں کوئی اور سورت پڑوں گا تو ٹائم زیادہ لگ جائے گا ٹائم بچانے کے لیے سورج اخلاص پڑھتا ہے سورت اور کو سر ہے پھر جیسی نیت ہے ویسی مراد اس کو ملے گی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 موجود صاحب اس کو بتاتے ہیں ہو تو جاتی ہے لیکن اگر زیادہ کر لو تو بہتر ہے وہ جی بہتر کو چھوڑو ہو جاتی ہے نا بس اتنی کافی ہے یہ تو نمازوں کے ساتھ سلوک ہے پھر نماز بے سرو نہیں رہے گی نماز بے اثر ہی رہے گی اس کا کوئی اثر انسانی زندگی پہ نہیں ہوگا پھر وہ نماز بے عیائی برائی سے منع نہیں کرتی کیا ہوتا ہے نمازی نماز, نماز پڑھتا ہے نماز پڑھ کے جاتے ہی سیدھا اپنی دکان پہ, پہ پہنچا بے ایمانی شروع نماز پڑھ کے گھر گیا ٹیلی ویژن کے آگے بیٹھ گیا کنجا کھانا پھر شروع اور کئی سے نماز کے دوران نماز کے دوران اس بات کی گواہی نہیں نماز پڑھ رہا ہے اور جیب میں اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تن تن اللہ جن کی رحمت کے فرشتے اس کافڑے کے ساتھ نہیں ہوتے جس کافرے میں جنٹی ہو یا کتا ہو جنٹی بے ڈنگی سے اس کی آواز ہے کیا اس کا پھک جاتا ہے اور موبائل سے تو بڑے آلہ نسل کے میوزک لگے ہوتے ہیں اور پھر کئی بڑے مستقی پرہیزگار لوگ شیطان شیتانے بھی دہا لگاتا ہے شیطان کا کام ہے ہر کسی کو گبراہ کرنا اللہ تعالیٰ کی پناہ جانی چاہیے پناہ مانگنی چاہیے شیطان سے بچنے کے لیے موبائل خریدتے ہیں میوزک کے قریب نہیں جاتے گانا نہیں سنتے گانا اگر کہیں سن لے تو چہرہ تغیر ہو جاتا ہے کہ یہ کیا سنجر کھانا لگایا ہوا ہے بند کرو اس کو غصے ہوتے ہیں ناراض ہوتے ہیں لیکن شیطان گمراہ کرنے کے لیے بڑے طریقے استعمال کرتا ہے اب یہ حاجی صاحب موبائل لے کے آتے ہیں اس کی ساری بیلے چیک کرتے ہیں ایک ایک کر کے اچھی طرح سنتے ہیں کہ ان میں سے کم میورک کس کا ہے اسی بہانے وہ سارا میورک سن لیتے ہیں میورک سے دور بھاگنے والے بچنے والے موبائل کی بیلیں چیک کرتے کرتے میورک سنتے رہتے ہیں شیطان نے گزرا کیا ہوا ہے یہ ہے ابلیس کی چلدی تھا دھوکے میں رکھا ہوا ہے آج ہی صاحب سمجھ رہے ہیں میں بڑا اچھا کام کر رہا ہوں کہ اچھی سی بیل تلاش کر کے لگاتا ہوں پلّہ کے بندے جو اچھی سی ہے وہ بھی تو یہی نہیں ہوتی ہے آج کل تو چائنا نے بھرمار کر دی ہے وہ بیلوں کی دو ہزار میں بہترین وہ بیل مل جاتا ہے اے اس کے اندر آپ اپنی آواز مبارک آواز ریکارڈ کرے اور اس کو بیل بنا کے لگا لیں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 تفریح منسٹتا کا راجیلی کا شیطان جس کو اپنی آواز کے ساتھ گمراہ کر شیطان اپنی آواز کے ساتھ لوگوں کو گمراہ کرتا ہے لیکن کبھی کسی نے سنا ہے کہ کوئی آواز ہو اور لوگ کہیں کہ یہ شیتان شیتان کی بات پھر کیا ہے یہی میوزک ہے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے کسی نے پوچھا گیا پوچھا کہ یہ سوتے شیتان کیا ہے یہ گانا اور بجانا ہے یہ شیطانی وعدے ہیں شیطان گانے کے ذریعے بجانے کے ذریعے میوزک کے ذریعے لوگوں کو گمراہ کرتا ہے جس طرح بھی میں نے مثال دی کہ میوزک ڈولڈا کا نہیں سنتا ماتھے تیوڑی چڑھا لیتا ہے لیکن وہ بہتر سے بہتر ہے کہتا دو چار پہلے بجلینے دو پھر اٹھاؤں گا کر دیا شدہ اور نبی رکھتے ہیں جہاں یہ شیتانی باتیں ہو رب کی رامت کے فرشتے نہیں آتے تو جیب میں یہ شیتانی آوازوں والے وہ ڈال کے مسجد میں آنے والے مسجد میں اللہ کی رحمت کے فرشتوں کو داخل ہونے سے روکتے غور کرنا چاہیے فکر کرنی چاہیے سمجھنا چاہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں مسجد والوں نے بھی بڑی خراب دلی سے اس کو قبول کیا ہوا ہے دوران نماز اپنے موبائل بند رکھے کیا مطلب کہ آگے پیچھے کنجر کھانا سنتے رہو خیر ہے بس نماز کے دوران بند کر لو اس کا گلا دماغ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 ہاں اگر آواز لگی ہوئی ہے آواز کی وجہ سے نمازی پریشان ہوتے ہیں آواز اس کی بند کر دو اسلامی محل اگر کسی نے لگائی ہوئی ہے اپنی آواز میں یا کسی جانور کی آواز یا فائرنگ کی آواز لوگ لگا دیتے ہیں تو ٹھیک ہے اگر نماز کے دوران پانی بھی گیا تو اس کو بند کر دو نماز کے خوشب خروب کوئی فرق نہیں آئے گا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 تو وہ موبائل جو انسانی ایمان کا نقصان کرتا ہے اس کا گلا نماز کے دوران دبانا بریق اولہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ بجے گا شیطان آئے گا اللہ کی رحمت کے فرشتے جائیں گے جب اس میں میوزک لگے گا تو نمازیں ادا کریں اس انداز میں ادا کریں کہ اللہ تعالی کی رحمت فریقے تو آ سکیں رحمت کا نزول ہوگا تو نماز میں کچھ ضرور و سکون آئے گا نماز ادا کریں کرے اطمینان کے ساتھ ادا کریں سکون کے ساتھ بے کے ساتھ ادا کریں غور کریں ہم اپنے مالک کو خالق کو کیا کہہ رہے ہیں اللہ سے کیا مطالبہ کر رہے ہیں ہماری زبان سے نکلنے والے الفاظ کیا ہے جو لفظ میری زبان سے نکل رہا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 وہ بازار میں گھومے پھرے پھر وہ کسی قسم کی اللہ تعالی کی ناپرمانی کو برداشت نہیں کرے گا کیوں نمازی ہے نماز نے اس کی تربیت کی ہے یہ دن میں پانچ بار اپنی ٹیونی کرواتا ہے ایمان کا گراس اس کا بار بار بلند ہوتا ہے پھر ہمار کسی کی, کی فہشی اور یعنی بے حیائی چاہے وہ باتوں باتوں میں ایک دوسرے کے ساتھ زبانی امکلام ہوتے ہوئے ہو چاہے یہ رسائل و جرائم یہ ڈائجیکٹ وغیرہ کی ہو چاہے وہ لو اسٹوریاں ہوں ٹیلیویژن کے ڈراموں یا فلموں کی صورت میں یا کسی بھی اور صورت میں اس کو قطن برداشت نہیں کرے گا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 نماز کے دوران بندہ قیام میں مسلم کھڑا ہے خیالات شیٹانی آنے لگ گئے اب وہ کیا کرے اور پڑے اور جیم پڑھے اور بائیں جانے جس طرح تھوکتے ہیں اس طرح کر کے کھڑا جائے شیتانی بسوں سے فلم غائب ہو جائیں گے لیکن یہ کرنے کے بعد اگر پھر اس نے سوچنا شروع کر دیا اچھا میں کیا سوچ رہا تھا پھر آج اور یہ کرنے کے بعد وہ اپنی تمجہ نماز میں مرکوز کرے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں کیا بول رہا ہوں کیا پڑھ رہا ہوں پھر شیطانی وسوسے اس کے پاس نہیں آئے اگر پرانا خاص کا پھر کوئی وسوسہ آ پھر کر لیا دو چار بار جب شیطان کو جوتے لگائے گا اور اپنی توجہ نماز میں رکھنے کی کوشش کرے گا پھر وہ شیطان اس کے قریب نہیں آئے گا یہ شیطان کو بھگانے کا طریقہ کار ہے اسی طرح سترے کا اہتمام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا اللہ الا سلی ستراتے سترے کے بغیر نماز نہ پاٹ صحابہ کرام سترے کا بہت زیادہ اہتمام کیا کرتے تھے فرماتے ہیں کہ جب مغرب کی ادان ہوتی تو لوگ ستونوں کی طرف تیری کے ساتھ بھاگتے اس کو سترا بنانے کے لیے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 اے الاخیر اپنی پیٹھ میری طرف کر میں دو رفتے نماز پڑھ لوں اپنے شاگرد کو سترا بنا کے نماز پڑھتے سیدنا نان بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ مسجد آرام میں بیس اللہ میں نماز ادا کرتے اپنے آگے لاٹھی گار دیتے یہ ستھرے کا اہتمام بھی انسان کو شیتانی مسلسو اور خیالات سے بچانے کا باعث کرتا ہے اسی طرح ابو نعیم نے اپنی کتاب و کے اندر ایک حدیث نقل کی ہے کہ اگر نمازی کو پتا چل جائے کہ اس کو کتنا گناہ ملتا ہے تو پھر کوئی بھی نمازی بغیر سترے کے نماز نہ پڑے اگر نمازی کو پتا چل جائے کہ نمازی کو کتنا گناہ ہے اس کی نماز میں سے کس بھی نمازی بغیر سپرے کے نماز نہ پڑھے یب الحمدانی نے اپنی کتاب کے اندر کتاب السلاق میں یہ حدیث ذکر کی ہے اور حکمر یہ مرفوع ہے اسی طرح نمازی کے آگے سے گزرنے والا اس کو بھی نبی السلام نے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 یہ طریقہ کار بھی درست نہیں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا نماز میں احتساب کے بارے میں آپ فرماتے ہیں وہ یہ نماز میں ادھر ادھر جھانکنا یہ اختلاف ہے اچکنا ہے شیطان نمازی کی نماز اچک لیتا ہے اس کے ذریعے اس کا جو سواب کم ہو جاتا ہے نمازی کا تو نماز میں اپنی نگاہ ایک ہی جگہ پر مرکوز رکھیں سیبے والی جگہ پائی یا اس کے قریب قریب دائیں بائیں بلا بجانا دیکھیں ہاں ایک مختلف مثلا صاحب کے کونے میں کھڑا ہے امام صاحب صاحب کے درمیان میں کھڑے ہیں اب امام کی اقتداء کے لیے صحیح معنوں میں اقتداء کے لیے امام کو دیکھنا یہ جی ضروری ہے وہ گردن نہ گھمائے نگاہ کو کھیر کے دیکھ لے لیکن اگر سارے نمازی ہی ایمام کی صحیح ابتدا کرنے والے ہو پھر اس کو دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں رہتی آج کل تو یہ بڑی بیماری ہے ابھی امام صاحب اللہ اکبر کہہ کے سجدے میں پہنچے نہیں پیچھے سے لوگ جکنا پہلے شروع ہو جاتے ہیں ادا کر کے دو سجدوں کے بعد جلسہ استراحت میں امام صاحب بیٹھے ہوئے ہیں اور مقتدی صاحب وہ کھڑا ہونا شروع کر دیتے ہیں یا امام صاحب ذرا تھوڑا سا ہلے کے لیے پیچھے سے مختوی بھی اٹھنا شروع ہو گئے نبی رسلاط وسلام کا یہ طریقہ نہیں ہے جو آپ نے سکھایا ہے آپ نے جو طریقہ سکھایا ہے وہ ہے امام کی ابتدا کرنے کا صاحب کرام فرماتے ہیں ہم اتنی ابتدا کرتے تھے کہ رکو کے بعد نبی کریم صلی اللہ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 یہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا زمین پر دیکھ لیتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمین لگتا پھر ہم جھکنا شروع کر دیں یہ ہے امام کی کہ امام کا ماحول زمین پہ لگ جائے پھر مقتدی جھکنا شروع کرے امام بالکل سیدھا کھڑا ہو جائے پھر مقتدی اٹھنا شروع کرے امام رقو میں اپنی کمر کو سیدھا کر لے پھر مقتبی رقو جانے کے لیے جھگڑا شروع ہو یہ ہے امام کی ابتدا امام سمی اللہ علیہ حمیدہ کہہ کے خاموش ہو جائے پھر مقتبی رقو سے اپنے سر کو اٹھانا شروع کرے جو امام علی اسما بھی امام بنایا گیا ہے کہ اس کی پوری پوری ابتدا کی جائے فائدہ کبا رافا کبے روح جب امام تقدیر کہو جب امام رکو میں پہنچ جائے سر کہو, پھر تم رکو میں پہنچو اور جب امام سیدے میں پہنچ جائے پھر تم سیدا میں پہنچنا شروع کرو یہ طریقہ سکھایا اے رسول اللہ صلی اللہ علی اللہ امام کی ابتدا اللہ سبحانہ خالا ہوا تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی صحیح بات کو سمجھنے کی اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق دے بما الیہ الحبلا رپوری ہے کیا وہ رقوبے پہنچ گیا مختی مثلا ابھی الرحمٰن رحیم پہ پہنچا ہے مالی دین پہ پہنچا ہے اور امام صاحب نے اللہ اکبر کہہ دیا اس کے بعد مختی کے لیے قیام میں کھڑے رہنا جائز نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے باتے ہیں جوہر الامام امام اللہ بھی امام بنایا گیا ہے کہ اس کی افتتاح کی جائے فائدہ کبارہ فا کبھی جب امام تکبیر کہہ لے تو اس کے فوراً متصل بعد تم تکبیر کہو واہ را جب امام رقو پہ اپنی کمر کو سیدھا کر لے رقو میں پہنچ جائے فر آلو اس کے فوراً بعد تم رقو میں چلے جاؤ تو مختری چاہے سیرا اللہ دینا نمتا نے پہ پہنچا ہے مان صاحب رقو میں پہنچ گئے قدر کے سیدھا کر لینے کے بعد مختلف کے لیے قیام کی حالت میں کھڑے رہنا جائز نہیں وہ فوراً رکو میں جائے اگر نہیں جائے گا تو ربی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی اور حکم و ہوگی کیونکہ آپ پہ فرما رہے ہیں سر فوراً مستصل مختر بعد رکو کرو عربی زبان میں خا اور سنما دو لفظ استعمال ہوتے ہیں لیکن سبقہ ہوتا ہے اور استعمال ہوتا ہے تو یہاں پر فا استعمال ہوتا ہے جب امام رکو میں پہنچ جائے امام کے رقو میں پہنچ جانے کے فا فور متصر بعد رکو کرو یعنی کہا کہ ادار آتا سن مرتا جب ایمان رکو میں بہت زیادہ تھوڑی دیر بعد رکو کر لینا یہ نہیں کہا بلکہ فوراً بعد وہ رکو میں جائے اب چونکہ اس نے سورہ فاتحات ہا, پوری نہیں پڑی اس رکت میں یہ اس کی رکت نہیں ہوئی دوبارہ ایمان کے سلام پھیرنے کے بعد کھڑا ہو اور یہ رکت پوری کرے جب دیوار موجود ہے سامنے تو وہی سترا ہے پھر اور نکری کا سترا رکھنا یہ تو فضول کام ہی کہیں گے ہم اس کو اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ایسا کام کرنا ہاں جی اگر اس کو بھی وہ بند کر کے رکھے نا موبائل کو بھی اگر خدا نہ کاستہ بندہ بچر ہے بھول گیا ہے مثال کے طور پہ بچت پہ آیا ہے دیکھا جماعت کریے تیری کے ساتھ جلدی جلدی اس نے بروک کیا کہ مجھے یہ رقد مل جائے اور پھر اس کے دن سے نکل گیا اس کو بند کرنا نماز کے دوران بند کر دیں وہ تو ٹھیک ہے غلط ہے نا وہ کام تو غلط ہے کہ ہر نماز میں کوئی نہ کوئی موبائل بج رہا ہوتا ہے یہ لا پرواہی ہے کوتا ہی ہے غلط کام ہے تو یہ شیطانی آواز ہے اور میں تو لگائے ہی نا نمازی نے اگر سترا نہ رکھا ہو تو نمازی کے آگے سے گزرنا منع ہے نمازی کے آگے سے گزرنا منع ہے نمازی کے آگے چاہے وہ نمازی مسجد کی آخری ساخ میں کھڑا ہو کے نماز پڑھ رہا ہے اور مسجد کی پہلی ساخ کے آگے سے بھی گزرے گا تو نمازی کے تو آگے سے ہی ہے نا نمازی کے آگے سے گزرنا مارا ہے کئی لوگ کہتے ہیں کہ جی کنکری جتنی دور تک جاتی ہے کنکری تھے کہ جتنی دور تک جاتی ہے اتنی دور سے آگے سے کراس کر لیں کئی کہتے ہیں تین صفوں کے فاصلے سے آگے سے بندہ گزر جائے سب بہانے ہیں باطل ہے غلط ہے اپنی طرف سے لوگوں نے کھڑا ہوا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ نمازی کے آگے سے کوئی نہ گزرے وہ تین سفے آگے سے گزرے چھ سفے آگے سے گزرے یا ساٹھ سفے آگے سے گزرے ہے نمازی کے آگے سے نمازی کے آگے سے گزرنا بنا ہے نماز کے دوران جب لطانی پہلا کرتے تک تین بچوں سوچنے کا اشارہ کرنا کہ دردن گئی اور دردن تھوڑی سی گمائے زیادہ نہیں جانے آپ کو بتایا کہ اس طرح مثلوں سے ہاتھ باندھا ہوا ہے تو نماز کے دوران ویسے ہی سر چھکا ہوا ہوتا ہے تو تھوڑا فائدہ کر لیں ہلکا سا یہ نہیں کہ آپ پوری گردنی در گھما دیں اور ساتھ والے کے کان میں چو سو کرنا شروع کر دیں وہ تو اس کو بھی تنگ کریں گے وہاں پہ جو ہے نماز کوئی بندہ اگر مومن مباحد ہے اس کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے چاہے وہ بریلری ہے دیوبندی ہے یا ایل اے اگر وہ مومن ہے مباحد ہے کافر یا مشرق نہیں اس کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے اگر کوئی بندہ کافر یا مشرق ہے اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی چاہے وہ ایل اے دیس ہو چاہے وہ بریلوی ہو چاہے وہ دیوبندی ہو نماز کی صحت کے لیے ایمان اور توحید شرط ہے بندہ مومن اور موحد ہے اس کے پیچھے نماز ہو جائے گی چاہے دیوبندی ہے یا بریلوی ہے یا ایل ادیس ہے بندہ کافر یا مشرق ہے اپنے آپ کو ایلے ڈیس کے لواتا ہے اہل پیسوں کا امام ہے اور وہ جادو کرتا ہے تو ٹونے کرتا ہے شیطانی طویل لکھ کے دیتا ہے یا بد کے تعمیر لکھ کے دیتا ہے کافر مشرق ہے اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی چاہے ارے ڈیسی کی ہونا ہو عقیدہ <تصفح> اور ایمان شرط ہے امام کی اقتدار کرنے کے لیے کے ساتھ نہ پڑھے بالکل نہیں پڑھ سکتا دکھلاوے کے لیے بھی ان کے پیچھے نماز ادا نہ کرے اگر وہ کافر یا مشرق ہے اس کے عقیدے میں کفر و شرک پایا جاتا ہے تو نہیں کر سکتا जी महाराज जय जय बाप्पा आदिदेव को